الحمد لله رحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بيصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تاثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها قال أَتَسْتَّلونَ الذي هو أَدْنابَِّذ هوو خَير إِهبِطُ مِرًا فَإَِّ لَكُمَّا سَألْلتُم مذُرِبَةَ عليهْهِ مُزِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباءُ بِغَضَابِ مِنَ اللَّ ذَلِكَ ب بأنهُم كانَوا يَكثُرُونَ بآياتِ اللَّهِ وَيَاقَتُلونََّ بِجينَ بِغييرِ الْ الحَق صد اللہ آج ہم نے خطبہ میں صورت البقرہ کی آیت نمبر ساٹھ اور اکسٹھ تلاوت کی ہے ذکر بنی اسرائیل کا چل رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل آئے تھے اور اب جزیرہ نمائے سینا میں تھے جہاں پر نہ رہنے کے لیے مکانات اور نہ کھانے کے لیے سامان اور پانی کی بھی قلت تھی جب پیاس کی وجہ سے تکلیف ہوئی تو وہ موسیٰ علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئے بڑی بدتمیز اور بے ادب قوم تھی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور استقاع کیا استقاء کا معنی ہے پانی طلب کرنا صلاط استفق آپ نے یہ نام سنا ہوگا جب قحط سالی کے آثار ہوں بارش نہ ہو تو پھر اللہ سے نماز پڑھ کر بارش کی دعا کی جاتی ہے اس نماز کو صلاط استفقہ کہا جاتا ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد اللہ سے بارش برسنے کی دعا کی جائے ندیش میں آتا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے ایک دیہاتی حاضر ہوا ارض کیا یا رسول اللہ بارش کے نہ برسنے کی وجہ سے سب لوگ بہت پریشان ہیں آپ اللہ کے حضور بارش کی دعا کی دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس وقت مدینہ کی فضا میں آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا لیکن حضور کے دعا کرتے ہی نامعلوم کہاں سے بادل امڑتے ہوئے چلے آئے اور کچھ ہی دیر بعد بارش برسنا شروع ہو گئی اور ایسا بھی ہوا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی تو بارش مسلسل برستی رہی پہلے بارش کے نہ برسنے سے پریشان تھے اور اب بارش کے زیادہ برسنے سے پریشان ہو گئے وہی عرابی پھر حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ راستے بند ہو گئے اور زیادہ برسنے کی وجہ سے بارش کے لوگوں کو تکلیف ہے اللہ کے نبی نے پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد کے پہاڑوں پر تو بارش برسا ہم پر بارش نہ برسا چنانچہ بادل پہاڑوں کی طرف چھٹ گئے بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی جناس صلی اللہ علیہ وسلم علی وحبل ثم مسلّ متبازل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور بہت توازو اور آجزی کے ساتھ تشریف لے گئے اور اپنی چادر کو بدلا اس طرف کو ادھر کر دیا ادھر کو ادھر کر لیا نیچے والے حصے کو اوپر اوپر والے حصے کو نیچے ہماری فکا کی کتابوں میں اس کا مستقل ایک طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چادر کیسے بدلی جائے گی یہ چادر کا بدلنا گویا کہ نیک فالی تھی کہ اے اللہ جیسے میں نے چادر بدلی اے اللہ ایسے ہی تو ہمارا حال بدل دے چنانچہ اس موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور بارش برسی تو یہ امت کے لیے سنت ہے امام فر فرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ استفقاء کے لیے شہر سے باہر ہی جائیں یا باقاعدہ نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں اور پھر دعا کریں بلکہ کسی بھی نماز کے بعد اللہ سے بارش برسنے کی دعا کی جا سکتی ہے تو بنی اسرائیل نے حتم علیہ السلام سے پانی مانگا ہیت مص علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے تھے ہر چیز اللہ سے مانگنے کا حکم دیا چھوٹی ہو یا بڑی حضور نے صحابہ کے دل میں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ کے دینے کا ایسا یقین بٹھایا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے ظاہری اسباب بھی اختیار کرتے کوشش بھی کرتے صحابہ اکرام کی زندگی تعطل کی زندگی نہیں تھی بیکاری کی زندگی نہیں تھی رہبانیت کی زندگی نہیں تھی لوگوں سے مانگنے کی زندگی نہیں تھی لوگوں سے امیدیں رکھنے کی بھی زندگی نہیں تھی ایک ہے زبان کا سوال اور ایک ہے دل کا سوال جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو واقعی اللہ کے مقرب اور محبوب ہوتے ہیں نہ وہ زبان سے سوال کرتے ہیں نہ دل سے سوال کرتے ہیں دل کا سوال کیا ہے انسانوں سے امیدیں رکھنا زبان سے مانگتا تو نہیں لیکن امیدیں رکھتا ہے شاید یہ مجھے کچھ دے دے یہ مجھے کچھ دے دے تو صحابہ کرام معذ اللہ نہ بھکاری تھے نہ بیکار بیٹھنے والے نہ زبان سے سوال کرنے والے نہ دل سے سوال کرنے والے اور اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں رکھنے والے ظاہری اسباب اختیار کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے بھی مانگتے تھے تاکہ صرف اسباب پر یقین نہ ہو اصل یقین مسبب الاسباب پر ہوں میں قومی ہی اور جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فکل ہم نے کہا رب کل حجر اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماری فن فجرت من حسنتا عشرتا عینہ اس پتھر میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے حتم علیہ السلام سے حتم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک مخصوص پہاڑی پر جا کر چٹان پر پتھر مارا تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے جارج سیل قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ کرنے والا بہت پرانا مصنف ہے اس نے لکھا ہے بعض مسیحی سیاہوں کے حوالے سے کہ آج بھی جزیرہ نمای سینا میں وہ چٹان موجود ہے اور اس میں بارہ سراخ ہیں بعد سیاحوں نے لکھا کہ چوبیس سراخ ہیں گویا کہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی تو بارہ چشمے پھوٹے اس لیے کہ یہ بارہ قبیلے تھے اور معلوم ہوتا ہے کہ پانی چونکہ زندگی کے لیے بڑی ضروری چیز اس لیے پانی کا انتظام وافر بھی ہونا چاہیے اور ہر ایک کے لیے الگ الگ تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو بارہ قبیلوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ پھوٹ پڑا قد علم کل اناس ہم تحقیق جان لیا سب لوگوں نے اپنے اپنے مشرب کو اپنے اپنے گھاٹ کو اپنے اپنے چشمے کو اپنے اپنے پانی پینے کے جگہ کو کلو مشرب اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے پہلے پانی کے انتظام کا ذکر کیا اور اب جب پینے کا حکم دیا تو کھانے کا ذکر پہلے اور پینے کا ذکر بعد میں کیا معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے پانی کا انتظام کر لیا جائے مگر جب ترتیب آئی تو اللہ نے کھانے کا ذکر پہلے کیا اور پینے کا ذکر بعد میں کیا سورہ مریم میں بھی ایسی ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے جبر علیہ السلام کے ذریعے سے آواز دی فنا داہا من اللہ قد کی تحت اللہ تہزنی قجہ اعلی ربو کی تہ اے مریم تیرے نیچے ایک نہر پانی کی ہم نے جاری کر دی اب انتظام کا ذکر تو جب ہوا تو پانی کا انتظام پہلے اور کھانے کی چیز کا انتظام بعد میں بہ سی علی کی ان اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو تم پر تازہ کھجوریں گریں گی فکولی بشربی پس کھاؤ اور پیو تو جب انتظام کی بات ہوئی تو پانی کا انتظام پہلے اور کھانے کا انتظام بعد میں لیکن جب ترتیب کا وقت آیا تو کھانے کا ذکر پہلے اور پینے کا ذکر بعد میں کیا یہاں پر بھی فرمایا کلو بشربو نف اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اسلام میں خام کی سختیاں نہیں ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے تکلف قسم کا کھانا کھانا بھی جیس لباس پہننا بھی جیس تقوا اور اللہ کا تقرب یہ کسی خاص قسم کے کھانے میں نہیں ہے اور کسی خاص قسم کے لباس میں نہیں ہے جو حلال کھانے ہیں ہر قسم کے کھانے کھائے جا سکتے ہیں اور ہر قسم کے مشروبات پیے جا سکتے ہیں اگر ایسا کھانا ہو اور ایسا مشروب کہ کھانے اور پینے کے بعد دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلے تو بہت اچھی بات ہے اس لیے بعض بزرگوں سے یہ منقول بھی ہے اور بعض کا معمول بھی ہے کہ ٹھنڈا پانی نوش کیا جائے تاکہ گرمی میں جب ٹھنڈا پانی نوش کرے تو دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا اور ٹھنڈا پانی پسند فرماتے تھے اور آپ کے لیے بقدر وسائل اور بقدر استطاعت ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا ایک حدیث میں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھاؤ جو چاہتے ہو پہنو جو چاہتے ہو بس شرط یہ ہے ایک تو اسراف نہ ہو فضول خرچی اور دوسرے تکبر نہ ہو ایسا نہ ہو کہ لباس میں اسراف کرے فضول خرچی سو سو جوڑے رکھے ہوئے ہیں بعض جوڑے ایسے کہ پہننے کی نوبت ہی نہیں آتی الماریاں بھر رکھی ہیں اسراف یا لباس پہننے کا مقصد دوسروں پر اپنا روب بٹھانا دوسروں کو مرعوب کرنا دوسروں کو ان کی غربت کا اور اپنی امارت اور ثروت کا احساس دلانا یہ تکبر ہے فرمایا کہ یہ نہ ہو تو پھر ہر قسم کے کھانے کھائے جا سکتے ہیں اور ہر قسم کا پہناوا پہنا جا سکتا ہے البتہ اس میں شک نہیں کہ سادہ لباس پہننا اور سادہ کھانا کھانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کلو بشربو مرس اللہ ولاسو فل الارض مفصدین اور زمین پر شرارتی بن کر مت پھرو بعض اوقات جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو شرارتیں سوجتی ہیں اور پیٹ بھرنے کا مطلب صرف پیٹ بھر کر روٹی کھانا نہیں جب کچھ بینک بیلنس ہو مالی حالات اچھے ہوں جیب بھری ہوئی ہو اور ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں تو انسان بجائے اللہ کا شکر کرنے کے کتنا فساد پر ہے اس لیے اللہ نے کھانے پینے کا تو حکم دیا لیکن ساتھ فرما دیا ولاسو فل ارض مفدین اور زمین پر فساد کرتے ہوئے مت پھرو اس کل تم یا موسا تواہدین اور جب تم نے کہا ایموسا ہم ہر گز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی قسم کے کھانے پر کھانا ایک تو نہیں تھا کھانے تو دو تھے من اور فلوا ترنجبین اور بٹیر بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ترنجبین اور بٹیر کا تو ذکر آتا ہے لیکن کسی دوسرے کھانے کی نفی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی میسر آ جاتا ہو لیکن زیادہ تر جو کھانا تھا وہ من اور سلوہ ترنجبین اور بٹیر کہتے ہیں ہم سفر نہیں کر سکتے روزی ایک ہی قسم کا کھانا آپ جانتے ہیں مصر بڑا متمدن اور زرخیز ملک وہاں کی زمین بڑی سر سبز نہریں اور دریا اور مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل وہاں یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بدترین قسم کی غلامی اور یہاں ان کو آزادی حاصل لیکن ان کو وہاں کا پانی یاد آتا تھا وہاں کی کھانے کی چیزیں وہ یاد آتی تھیں ساگ یاد آتا ککڑیاں یاد آتی ترکاری یاد آتی پیاز یاد آتا لہسن یاد آتا یہ چیزیں یاد کرتے تھے دال یاد آتی گوشت سے تنگ آ اللہ اکبر گوشت کھا کھا کر تنگ آ یہ کیا ہوا کہ روزانہ گوشت ہمیں تو دال دی جائے ہم روزانہ یہ نہیں کھا سکتے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بیچارے روزانہ دال پر گزارا کرتے ہیں قلت مال کی وجہ سے غربت کی وجہ سے ہمارے ہاں ایسے ہی لطیفے کے طور پر یہ جملہ بنایا ہوا ہے یہ کلمات بنائے ہوئے ہیں ادالد القلۃ المال مکثرت العیال مزیق الحال دال کا روزانہ پکنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مال تھوڑا ہے ہاتھ تنگ ہے اور اہل و عیال زیادہ ہے ادالتدل الا قلت المال مکثرت العیال مزیق الحال تو بہت سے لوگ جن کو دال ہی میسر وہ گوشت کو ترستے ہیں اور یہ ناشکری قوم گوشت سے تنگ آ گئی اور یہ نہ جان سکی کہ حریت اور آزادی کے لیے بہرحال قربانیاں دینی پڑتی ہیں سیدنا نام علیہ السلام ان کو مصر سے جو لائے تھے وہ اس لیے تاکہ عرض مقدس پر انہیں دوبارہ اقتدار حاصل ہو جائے مگر اس کے لیے کچھ قربانی تو دینے پڑتی لیکن یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہ تھے اور قربانی تو چھوڑے فوجوں سے ٹکراؤ اور گردنوں کا کٹوانا اور اللہ کی میں خون بہانا یہ قربانی تو بڑی بات وہ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی قربانی دینے کے لیے امادہ نہیں تھے کہ ہمیں تو مصر میں جو غذائیں میسر تھیں اور جن کھانوں سے ہم مانوس ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے فب اولنا ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی قسم کے کھانے پر بس بلائیے ہمارے لیے رب کا اپنے رب کو اندازہ کیجیے انداز کیسا گستاخانہ ہے کہہ رہے ہیں آگے بھی آپ سنیں گے بار بار ہے تو مسا علیہ السلام سے کہتے ہیں بلاؤ ہمارے لیے اپنے رب کو دعا کرو اپنے رب سے ارے بے وقوفو جو موسا کا رب ہے کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے لیکن کہتے یوں ہی ہے فرد النا رب کا بس دعا کی دیئے ہمارے لیے اپنے رب سے یوخردلنا مما تم بت العرض وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے پیدا کرے کیا چیزیں نمبک لہا ساگ و قصہا ترکاری ککڑیاں وفا گیہوں لہسن و اداسہ اور دال و اور پیاز یہ چیزیں پیدا کرے ہمیں مہیا کرے اعلی تبدیل ہوا ادنا بل بِالَّذِي ہوا خیر فرمایا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں وہ چیز مانگتے ہو جو گھٹیا ہے تمہیں گھر میں بیٹھے بٹھائے کھانا میسر آ جاتے دونوں وقت اور بہترین کھانا لیکن تم اس کھانے کے بدلے میں وہ کھانا مانگ رہے ہو جو اس سے ادنا ہے مصران, اچھا تم کسی شہر میں چلے جاؤ ان کما س ال تو تمہیں وہ کچھ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو یہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو یہ لسن یہ پیاز یہ آلو یہ ٹماٹر یہ ساگ یہ ترکاری اور یہ ککڑیاں اور یہ گیہوں یہ چیزیں تو تمہیں کسی بھی شہر میں مل سکتی ہیں جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی میں تو تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے مصر سے نکال کر لایا ہوں اور اس بڑے مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ تو اپنے جذبات کی قربانی دینا پڑے گی بعض مفسرین نے ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے اگرچہ کچھ مستب ادس ہے کہ حضرت علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جاؤ وہی مصر میں چلے جاؤ جہاں تم غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے وہاں تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی جن کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو مادوری بت علیہ اللہ کہتے ہیں ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی یہ جو یہاں پر ذکر ہے ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی وہ انبیاء کے ساتھ استحضاء کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے صلحہ کا قتل کرتے تھے تو یہ سارے کام انہوں نے جزیرہ نمائش سینا میں نہیں کیے یہ تو بہت بعد میں ہوا یہ قتل انبیاء یہ کفر آیات اور پھر اس کے نتیجے میں ان پر ذلت اور مسکنت اور بدحالی جو مسلط کی گئی یہ تو بعد میں ہوا لیکن چونکہ یہاں پر ان کی حکم عدولیوں کا ذکر ہے ان کے گناہوں کا ان کے کفران نعمت کا تو اس مناسبت سے اللہ نے ان کے دوسرے احوال اور دوسرے جرائم کو بھی ذکر فرما دیا فرمایا کہ ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی عام مغالطہ یہ ہے لوگوں کو کہ یہودی بڑی متمول قوم ہے یہ بڑے مالدار ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بہت سی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا گیا کہ ان کے چند خاندان سرمایہ دار ہیں باقی مفلس اور پھر دیکھیے گنا مالداری ایک تو ظاہری ہوتی ہے اور ایک دل کی گنا ہوتی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم الغنا گن القلب اصل گنا یہ دل کی گنا ہے اور اصل مسکنت اور اصل غریبی اور اصل فقیری یہ بھی دل کی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے اور جیب کے اور بینک بیلنس کے غنی ہوتے ہیں لیکن دل کے مفلس ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں فقیر فکیرتے ان کو کروڑوں اور اربوں بھی مل جائیں تو بھی ان کی غریبی کا ان کی محتاجگی کا علاج نہیں ہو سکتا یہی حال بنی اسرائیل کا تھا اور فرمایا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہودی ہمیشہ در بدر پھرتے رہے کبھی یہاں کبھی وہاں تقریباً دو ہزار سے تین ہزار سال تک دنیا میں کہیں بھی ان کی حکومت اور سلطنت نہیں تھی دنیا میں ان کو کوئی ٹکڑا ایسا میسر نہیں تھا جہاں پر یہ اپنی مملکت قائم کر سکیں اور ہمیشہ ان کو غلط نظروں سے دیکھا گیا یعنی اس نظر سے ان کو دیکھا گیا کہ یہ بڑی سازشی بڑی شرارتی بڑی خبیص بڑی بداطین اور سود خور قوم کو یہ صرف مسلمانوں نے نہیں دنیا کی دوسری اقوام نے بھی ان کو اسی نظر سے دیکھا اور ان سے چکنہ ہو کر رہے آپ ذرا تاریخ اٹھائیں جرمنی میں ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا, کیا تھا سینکڑوں یہودی ایک ایک قبر میں اس نے دفن کیے۔ پھر اٹلی میں کیا ہوا اور ہنگری میں اور رومانیہ میں دنیا کے مختلف ممالک میں دو سے تین ہزار سال تک یہ مارے مارے پھرتے رہے ان کی کوئی مملکت نہ تھی بالآخر مغربی طاقتوں کی سازش اور ان کے اشارے کے تحت فلسطینیوں سے ان کا ملک ان کی زمین چھینی گئی اور وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا گیا اور ان کی سلطنت کو دیکھ کر آج بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتے ہیں کہ ان پر ذلت مسلط لیکن وہ تو ایک سلطنت کے مالک پھر ان کے پاس ایٹم بم اور دوسرا اسلحہ اور مسلمان ان کے مقابلے میں کمزور ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہودی اس وقت بھی مغربی اقوام کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ اسرائیل کی حیثیت امریکہ برطانیہ اور دوسری کفریہ طاقتوں کی ایک چھونی کسی ہے اور دوسری بات یہ جان لے کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کا نتیجہ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ یہیں پر حضرت مسیح علیہ السلام ان کا خاتمہ کریں گے اور تیسری بات یہ جان لیں کہ آج جو مسلمانوں میں مغلوبیت اور ذلت دکھائی دیتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ آج مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں والے بہت سے اعمال اور افعال اختیار کر رکھے ہیں اور اللہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ عزت اور فضیلت کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ عزت اور فضیلت کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ ہیں تو اگر ہم یہود والے اعمال اختیار کریں گے تو پھر مت امید رکھیں کہ نتائج وہ ظاہر نہیں ہوں گے جو یہودیوں کے سامنے نتائج ظاہر ہوئے مدوری علیہم علیہ والمسکنا ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی وبا من اللہ اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے یہودیوں کے اس انجام سے یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جو قوم ابتلا پر صبر نہیں کرے گی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گی اور اللہ کی قضاء پر راضی نہیں ہوگی تو وہ پھر اسی انجام سے دوچار ہوگی جس انجام سے یہود دو چار ہوئے ابتداؤں آزمائشوں پر صبر نہ کیا اللہ کی نعمتوں کا علم شکر نہ ادا کیا اور اللہ کی تقبیب پر راضی نہ رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے غزم میں گر گئے ظالی کا بے کانو یک یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے وقتلون نبی جین بغیر الحق اور نبیوں کو حق قتل کرتے تھے